وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يذهل له فلا مضل له ومن يضلل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنهم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز صوزا عظيما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 إذ يثلق المسلقيان عن اليمين وعن الشمال قايد ما يلثم من قول إلا لديه رقيب عتيد فجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولو في الصور ذلك يوم الوعيد فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاء فبصر كل ما حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد هل قي في جهنم كل فثار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا أن آخر في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلحكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى جل قريب فأصدق واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون خود مصنونہ کی بات صورت المنافقون کی آخری آیتیں اور صورت الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلعوت کی ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے شباتی اور آخرت کی پائیداری کا حوالہ دیتے ہوئے روز آخرت کے لیے ذات سفر تیار کرنے توشہ تیار کرنے کی تلقین کی ہے اور تعلیم دی ہے اور دنیا, دنیا کی کسی بھی نعمت سے دنیا کے کسی بھی ساز و سامان سے دھوکہ کھانے سے بچے رہنے کی تلقین کی ہے صورت المناسوں کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا الذین لا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے مال کی محبت مال کی چاہت کاروبار کی محبت دنیا میں ترقی کرنے کی چاہت اور اسی طرح سے تمہاری اولاد کی فکر اولاد کی دنیا بنانے کے فکر اولاد کو مالدار کرنے کے فکر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہاری آخرت کو بگاڑ دے تم ہرگز ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت سے قابل ہو جاؤ لا لاسل ذکر فازدار اور جو کوئی اولاد کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت تباہ کر لے مال و دولت کی محبت کے پیچھے پڑ جائے آخرت کو فراموش کر دے صحیح مانو میں گھاٹا اٹھانے والا یہی ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یا یاتی احدکم الموت ام موت آنے سے پہلے خرش کر لو جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے جو مال جو دولت دے رکھی ہے موت کا وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو من قبل یا ان یاتی احدکم الموت فیکول ربی لولا اخرتنی الى اجل من ایسا نہ ہو کہ زندگی میں تو مال کی محبت تمہارے دلوں پر چھائی رہے مال کے عاشق بنے رہو کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی اور جب موت کی تحلیج پر قدم رکھا فرشتوں کو سامنے دیکھا اور اس وقت تم یہ نہ کہنے یہ کہنے لگو کہ پروگارہ ذرا اور مہلت دے دے ایک مہینے کی زندگی دے دے ایک ہفتے کی زندگی دے دے ایک دن کی زندگی دے دے یا ایک گھنٹے کی زندگی دے دے کہ کم از کم میں وسیعت کر جاؤں کہ یہ فلا غریب کو اتنا دے دو فلا یتیم کو اتنا دے دو فلا مسجد کو اتنا دے دو فلاں مدرسے کو اتنا دے دو ایسا ہوگا نہیں بلائی واخیر اللہ لوہا اللہ کا قانون اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے موت کے فرشتے انسان اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد سنبھلنے کی پرتنے کی کوئی فرصت نہیں ملے گی سدھرنے کا کوئی موقع کوئی چانس نہیں ملے گی جو بھی محلت کی اللہ نے تمہیں اس سے پہلے دے دی اولم نعمرکم ما اول من منتخب اے لوگو کیا تم نے ہمیں اتنی عمر نہیں دی اتنی زندگی نہیں دی کہ جو زندگی سنبھلنے کے لیے کافی تھی سدھرنے کے لیے کافی تھی نیک بننے کے لیے کافی تھی پر پوری زندگی تم نے خواہ غفلت میں گزار دی اور اب موق کا فرشتہ جب تمہاری زندگی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اب بیدار ہونا چاہتے ہو اب خرچ کرنا چاہتے ہو اور اب محنت چاہتے ہو ایسا ہوگا نہیں اللہ الحشر کی جو آیت کے سامنے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اسی والے کا ہوئے اس کی کی والو اللہ اسی روزے والے کا ہوئے تلقین کرتے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے یہ جائزہ لینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے یہ غور کرنا چاہیے کہ محف قدمت ناج آنے والے کل کے لیے اس نے کیا سوشا تیار کر رکھا ہے یہ نہیں کہ بینک بیلنس کتنا رکھا ہے کتنی دولت جمع کر کے رکھی ہے کتنی جائیداد بنائی ہے کتنی دنیا جمع کی ہے یہ نہیں ولتم درنخ سم نو فت تم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے آنے والے کل کے لیے اور یہ نہ سمجھو کہ تمہاری موت بہت دور ہے یہ نہ سمجھو کہ روزے قیامت بہت دور ہے یہ نہ سمجھو کہ آخرت کے مراحل تم سے بہت دور ہے بلکہ ولطم درنخم موقع دمد لیت آخرت کی حیثیت روزے قیامت کی حیسٹ مراہل قیامت کی حیثیت تمہارے حق میں غد کیسی کل کیسی ہے وہ آنے والا کل ہے آج کے دن سے کل جتنا قریب ہے تمہارا انجام تم سے اتنا قریب ہے تمہاری موت تم سے اتنی قریب ہے قیامت تم سے اتنی قریب ہے اس لیے کہ جیسے کہا جاتا ہے ممات کامت قیامت ہو جیسے ہی انسان کی موت ہوئی جس انسان کی بھی موت ہوئی تو سمجھو کہ اس انسان کے حق میں قیامت قائم ہو چکی کیونکہ موت کے ساتھ ہی وہ آخرت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے نیک ہوگا تو قبر ہی سے نعمتوں کا سلسلہ شروع اور برا ہوگا تو قبر ہی سے آزاد کا سلسلہ شروع تو لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ قیامت بہت دور ہے موت بہت دور نہیں وہ آنے والا کل ہے وہ تندر نقص نسلی ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اللہ و لوگ اللہ سے ڈرو ان اللہ قبیر ماں شامل ہو تمہاری زندگیاں تمہاری شبارو تمہارا ایک ایک پاؤ تمہاری ایک ایک حرکت اللہ سارا کے علم ہے بھائیوں سرت الحشر کی آیت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو اگر ہم اصطلاحی الفاظ میں تعبیر کریں تو سر الحشر کی آیت ہمیں محاسبہ نقص کی تعلیم دیتی ہے محاسبائے نقص کی تعلیم دیتی ہے ول چند نقص لحاظ ہر شخص کو ہر مرد کو ہر عورت کو ہر جوان اور بورے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا حساب خود لینا چاہیے اپنا جائزہ خود کرنا چاہیے میں کس لیے پیدا کیا گیا اور میں کیا کر رہا ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے اور میں اپنی زندگی کو کس کے پیچھے لگایا ہوا ہوں آنے والی آخرت کے لیے میں نے کتنی لیکیاں کی a okay. کتنے گناہ میں نے کیے ہیں ہر شخص جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے اپنا حساب لے عمر فاروق رضی اللہ والوں فرمایا کرتے تھے جمعہ میں ایک مرتبے امیر اور مومنین نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا ہا سب سکم قبل عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں قبل اس کے یوم الحساب آئے حشر کی عدالت قائم ہو اور رب العالمین تمہارا حساب لے قبل اس کے کہ رب العالمین تمہارا حساب لے تم خود اپنا حساب لے لو حاسبو قبل اندو آن سبو قبل ہم کو قبل اس کے کے تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود لے لو کیا مطلب اگر حشر کے میدان میں تمہارا حساب ہو رب العالمین سوال کرے میں نے تمہیں زندگی دی دولت دی مال دیا صلاحیتیں دی قدرتیں دی فلا نعمتیں دی تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا زندگی کن چیزوں میں گزاری وقت सुधरने کا کوئی موقع نہیں چنلنے کا کوئی موقع نہیں پھر سے عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں اگر اس حساب کی زد میں اگر تم آ تو بچنے کا کوئی سوال نہیں اسی لیے قبل اس لیے کہ وہ حساب کا دن آئے اس دنیا میں تم اپنا حساب لے لو اپنا حساب خود لے لو میں کیا کر رہا ہوں میری زندگی کے کتنے سال گزر چکے میری زندگی کے کتنے سال گزر چکے میں نے تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال زندگی گزار لی اور اس گزری ہوئی زندگی میں میں, میں نے کتنی نیکیاں کی ہے کیا میں نے ایسی کوئی عظیم نیکیاں کی ہے کہ جو کل میری نجات کا باعث ہو سکے لوگوں اپنا حساب خود لے لو اور فرمایا کرتے تھے وزینو ہاں قبل ہو اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قبل اس کے کہ حشر کے میدان میں تمہارا وزن کیا جائے تم خود اس دنیا میں اپنا وزن کر لو کہ تم کتنے وزنی ہو اور کتنے ہلکے ہو کتنے قیمتی ہو اور کتنے سستے ہو حشر کے میدان سے پہلے یہی وزن کر لو بھائی محاسبہ آخر آخرت کی تیاری کا اہم ترین ذریعہ ہے کہ جس شخص کے سامنے تصور آخرت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہوتا ہے وہ یقیناً تنہائیوں میں اپنا محاسبہ کرے گا تنہائیوں میں روئے گا بستر پہ وہ روز لیٹے گا اس کو نیند نہیں آئے گی اس کو آگ نہیں لگے گی یہ سوچ کر کے میں کس لیے پیدا کیا گیا اور میں کیا کر رہا ہوں کتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہیں اللہ کو کس طرح میں نے فراموش کیا ہوا ہے کسی انسانوں کے حقوق میں نہیں مارے ہیں انسان اگر سوچ لے تو نیند نہیں آئے گی تنہائیوں میں اپنا محاصبہ کرو یہ دیکھو یہ حضرات صاحب کرام رضوان اللہ یعنی مجموعی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول جن کے بارے میں کہا گیا افضل البشر انبیا الانبیاء انبیاء رسول کے بعد اگر اس دنیا میں کسی انسان کا مقام اور مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا دیکھو محاسبہ کیسے ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علوگر سے عمر نے دیکھا کہ ابو بکر اپنی زبان پکڑے کھینچ رہے ہیں اپنی زبان پکڑے کھینچ رہے ہیں تنہائی میں عمر نے کہا کہ ماں آتا فکر بخر اللہ ال ابو کہ بکر اللہ معاف کرے تمہیں یہ کیا کر رہے ہو اپنی زبان کو پکڑے کھینچ رہے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا عمر ہونا کیا ہے کہ امن اسی زبان کی وجہ سے کئی مرتبے میں ہلاکت سے قریب ہو چکا تھا اسی زبان کی وجہ سے اسی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے غور کرو کون کے صدیق کہہ رہے ہیں وہ صدیق جن کے صدیق کہلانے میں دل کے یقین کے ساتھ ساتھ ان کی زبان کی صدادت کا بھی کہی نہ کہی اثر دخل ضرور تھا اور اس صدیق کو اپنے محاسبے اور اپنی زبان کی لغزشوں کا اتنا خیال کہ تنہائی میں اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑے کھینچ رہے ہیں بھائیو یہ ہوتا ہے محاصبہ آخرت طور آخرت اس کو کہتے ہیں فکر آخرت اس کو کہتے ہیں فکر آخرت کے سائے میں گزرنے والی زندگی ہی کامیاب زندگی ہے ایک صحابی آئے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں تصاف کا اللہ کے نبی قیامت کب آنے والی ہے قیامت کب آ رہی ہے کون سے دن آئے گی کس دن آئے گی ایک ایسی چیز کے بارے میں میں کہ کہ جس کا علم خود نبی کریم صلی اللہ اللہ کو ہوئے محمد کہ قیامت کی گھڑی تو نے فرمایا تھا زیادہ علم نہیں ہے یعنی جس طرح تمہیں قیامت کا علم نہیں اسی طرح مجھے بھی قیامت کا علم نہیں نہ انبیاء کے سردار قیامت کے وقت کو جانتے ہیں نہ فرشتوں کے سردار قیامت کے وقت کو جانتے ہیں اور صحابی کا سوال اسی سلسلے میں تھا کہ میں دردتا ہوں اللہ کے بھی قیامت کا آنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سے کہا وہ ہمارا اچھا رہا ایسیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا پہلے یہ تو دیکھ لے کہ یہ قیامت جس کے بارے میں تم پوچھنے آئے ہو یہ قیامت اگر آ جائے تو تم نے اس کے لیے کیا توشا تیار کر کے رکھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے یہ جائزہ لے لو تمہارا کام یہ جائزہ لینے کا ہے کہ قیامت آ جائے تو میں نے کیا دوشہ تیار کر رکھا ہے یہ نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے ساحل نے کہا اے اللہ کے نبی محدت اللہ کثیرہ فلا سنگ ولا صیام اے اللہ کے نبی ویسے تو میں نے کچھ زیادہ پہنچ دیا نفل روزے نفل نمازیں تو میں نے نہیں پڑھی ہے لیکن اللہ کے نبی اتنی گارنٹی میں دے سکتا ہوں غیر علی اللہ کہ اگر قیامت آ جائے تو میں نے ایک عمل ایسا تیار کر رکھا ہے جس پر مجھے نجات کی امید ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو بے امتحان چاہتا ہوں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بے امتحان اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہا کہ آدمی سرخیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ اس کا حصر ہوگا جن لوگوں سے سے محبت ہوتی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت ہے تمہارا حصر صالح کے ساتھ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید نے قیامت کے مختلف مناظر کی اور ناقی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمیں وہ اس دن کو یاد دلایا ہے اس دن کی ہالناکی کا تصور کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرنے پہ ابارا قرآن نے کہا یا کم اے لوگوں اپنے رقص کرو بخش یوم اللہ یسی والے دروز دن سے جس دن کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا ولا مولود ہوا جا دن والدی ہی اور نہ ہی کوئی طاقتور بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا حق انسانو اللہ کا وعدہ سچا ہے براہ آنے والی ہے تو دنیا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ رکھے ولا باللہ بلغ اور انسانوں اللہ کے سلسلے میں شیطان جیسا دھوکے بعد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے الحس <سؤال> کی ابتدائی آٹھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی بھیاانک نقشہ کھینچا اس روز سیامت کا اللہ تعالی نے فرمایا یا یو انا ستو ربکم یا یو انا ستو ربکم ہے لوگوں اپنے رقصے ڈرو انزلہ تصافی سیون اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے قیامت کو ایک زلزلے سے تعبیر کیا گیا واقعی بہت بڑا زلزلہ ہے وہ ایسا زلزلہ جو پوری کائنات پر محیط ہوگا نہ صرف پوری زمین پر پوری کائنات پر محیط ہوگا زلزلہ ذرا تصور کرو شیون وہ زلزلہ بڑی بھیاانک چیز ہے دنیا کا زلزلہ جو زمین کے کسی مخصوص ایریے میں آتا ہے زمون زمین کے کسی مخصوص خطے میں آتا ہے چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے کیسی تباہی مشتی ہے کہ پچاس ہزار ایک لاکھ کی تعداد ہوتی ہے مرنے والوں کی بستیاں فنا ہو جاتی ہیں زمین کا نقشہ ادھر جاتا ہے بستیوں کا نقشہ تردیل ہو جاتا ہے ہلکا سا زلزلہ جو زمین کے مخصوص خطے میں چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے ذرا تصور کرو وہ قیامت کا زلزلہ جس دن کے یہ زمین نہ زمین رہے گی نہ آسمان نہ آسمان رہے گا یوم سو مت ڈلنر دوسری رن جس دن زمین بدل دی جائے گی آسمان بدل دیا جائے گا اس زلزلے کو زلزلہ کیسا بھیاک ہوگا اس کی المناکی کیسی ہوگی وہ زلزلہ کیسا منظر پیش کر رہا ہوگا اس کے بعد پرانی مجید نے کہا یوں نہ رونا سب لوکل مردات وہ سداؤ کلو گی اس روزے قیامت کو اس زلزلے کے دن دیکھو گے کہ دوست نا ماں اپنے دوستی سے بچوں سے قابل ہو جائیں گی عمل والیوں کے عمل شاپ ہو جائیں گے بھائیو قیامت کی اور کو سمجھانے کے لیے ممتا کی مثال دی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا میں انسانوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور درجہ نہیں جانا ہے ماں کی ممتا سے بڑھ کر سچی محبت اس دنیا میں کسی کی نہیں ممکن ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کرے شوہر بیوی کے ساتھ خیانت کرے بھائی بھائی کو دوا دے دے بہن بہن کو دھوکہ دے دے لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے ماں کا جو جذبہ ممتا جو ہوتا ہے یہ اور سچی محبت ہے کہ ماں اس کو کہتے ہیں جو خود خطرات کا مقابلہ کر کے اپنے بچے کو اپنی اولاد کو خطرات سے بچاتی ہے ماں اس کو کہتے ہیں جو خود مصیبتوں میں ایک مبتلا ہو کر اپنے بچوں کو مصیبتوں سے بچاتی ہے خود کے رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے خود پیاسی رہ کر اپنے بچوں کو پلا دی ہے خود جاگ کر اپنے بچوں کو سناتی ہے ماں ہر قیمت سے اپنے بچوں کا آرام چاہتی ہے بھلے سے اسے اپنے آرام کے لیے اور اپنی ہر طرح کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور درجہ اس دنیا میں ہے نہیں اور منا ہے نہیں قرآن نے اس ممتا کا اس ممتا کا حوالہ دے کے کہ کہا کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ دنیا میں دنیا میں جن ماں نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو خطرات کے سامنے پیش کر دیا جن ماں نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو واپا رکھا جن ماں نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو مصیبتوں میں رسونا کر لیا لیکن قیامت کا دن یہ وہ دن ہے ایسی ماں بھی اپنے دودھ پیتے نلنے معصوموں سے غافل ہو جائیں گی انہیں اپنے گوشت کے لاڈل بچوں کی پرواہ ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہ تو اللہ اور عمل والیوں ہو جائیں گے حلیف شریف میں آتا ہے یہ کب ہوگا کل قیامت کے روز اعلان ہوگا کل قیامت کے روز اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے اعلان ہوگا اے آدم تم اپنی ضروریت میں ہر ہزار میں سے نو سو میں جہنم کے لیے الگ کر لو ہر ہزار میں سے نو سو میں جہنم کے لیے الگ کر لو کیا مطلب یعنی پر روزے قیامت انسانیت کا انجام یہ ہوگا ہر ہزار انسانوں میں نو سو پر نو انسان جہنم میں جانے والے اور ایک انسان جنت میں جانے والا اللہ اکبر یہ اعلان سن کر نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ شوس پلاسی مائیں اپنے دو سیتے بچوں سے بابل ہو جائے عمل والیوں کے حمل کا ہو جائیں یہ جب حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صحابہ سلام رضوان اللہ یہ نہیں جو دل کے کانوں سے النبی کی ہر بات کو سنا کرتے تھے جذبہ دین سے سنا کرتے تھے صحابہ ڈر گئے صحابہ کان گئے کہ انسانیت کا انجام یہ ہوگا ہزار میں سے نو سو نو پر نو سے ہم اور ہزار میں صرف ایک جنتی صحابہ کے چہرے بدل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف سے آسا صحابہ اسلام رضوان اللہ علی مجمعین کے چہروں پہ پڑ لیے کہ صحابہ بہت گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ نو سو ننانوے جو جہنم میں جائیں گے ہر ہزار میں سے ان میں سے اکثری ہتیا اور ماجوج کی ہوگی پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال کل قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہی ہوگی جیسے کسی سفید بیل میں کچھ کالے بال ہوں یا ایک کالے بال میں کچھ سفید بال ہوں پھر آپ نے صحابہ کو مزید اطمینان دلاتے میں فرمایا مجھے امید ہے میری امت جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگی یعنی جنت کو اگر چار حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ اس امت کے لیے باقی تین حصے ساری امتوں کے لیے صحابہ کو ذرا اس میں اطمینان ہوا آپ نے پھر فرمایا نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ میری امت جنت کا ایک تہائی حصہ ہوگی یعنی اگر جنت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ اس امت کے لیے باقی دو حصے ساری امتوں کے لیے پھر آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ میری امت آدھی جنت, جنت بھری ہوگی میری امت سے اللہ اکبر یہاں یعنی تو صحابہ کی خوشی کی امتحان آ رہی صحابہ اکرام اسلام اللہ علی مجموعی نے کیا کتنا بڑا ہے کہ جنت اور ساری امتوں کے مومنوں کے لیے اور آدھی جنت صرف اس امت کے مومنوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا قرآن نے آگے, آگے کہا چاہوں گا سزا کلو مرد یا سنان مار دزاؤ کلو زیادہ ہم نے وہ سوریا سے سکھارا قیامت کے روز تم لوگوں کو دیکھو گے حشر کے میدان میں مدہوش چلے جا رہے ہوں گے وما ہم بھی سکھارا حالانکہ یہ مد اور یہ بے خیالی نشے کی وجہ سے نہیں کہ وہ شراب پیے ہوئے ہوں گے نہیں وہاں ہم بھی عذاب اللہ شدید یہ مد یہ بے خیالی عذاب الہی کی شدت اور عذاب کی سختی کی وجہ سے ہوگی سختی کا یہ عالم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرسل میں فرمایا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کل روز محشر لوگ اپنی خبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے اور اس حالت میں حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے کہ ننگے پیر ہوں گے سارے لوگ ننگے پدم ہوں گے سارے لوگ کسی کی بھی خطرہ نہیں ہوئی ہوگی ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتے ہیں سارے انسان قبر کے پیٹ سے اسی طرح نکلیں گے میں ایشد صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بڑا صاحب ہوا میں ایشد صدیقہ رضی اللہ پوچھ بیٹھی اے اللہ کے نبی سارے لوگ ننگے ہوں گے سارے لوگ میں رہنا ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ نمرہ شکد ملزال عائشہ کل معاملہ اتنا سرخ ہوگا ہزامی اللہ اتنا سرخ ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا کون کسی کو فکر نہ ہوگی کہ کون کس حالت میں کون کپڑے پہنے ہوئے کون ننگا کو ہی فکر نہ ہوگی آزاد اللہ ہی شریف یا اللہ کے اللہ کے آزاد کی سختی ہوگی کہ لوگ مدہوش ہوئے چلے جا رہے ہوں گے بھائیو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کر لو عقیر سیاح کے ذریعے نیک مال کے ذریعے تقوا و عنابت اللہ کے ذریعے دعا و مناجات کے ذریعے گریا و زاری کے ذریعے اور عمل سالے کے ذریعے اس دن کے اس لیے کہ اس دن کام آنے والی ایک سے اپنا عمل اپنا عمل عمل ہی بچا سکتا ہے عمل ہی نجات دے سکتا ہے ہماری نیکیاں ہی سول کی سے بچا سکتی ہیں نہ ہماری آداد نہ ہماری ہماری دولت نہ ہمارا مالو منال نہ ہمارے عہدے اور منال ہماری شہرت کوئی چیز کام والا نہیں کامانے والی نہیں یہاں تو صرف امر کی حکمرانی ہوگی مسلم شریف کی روایت ہے عزیز عزیز عزیز عزیز رضی اللہ اللہ ہے کہ نبی آپ نے فرمایا من کل عشر کے میدان میں تمہیں ہر شخص سے اللہ تعالی بات کرے گا اللہ تعالی پوچھے گا اللہ تعالی تم ہر شخص سے بات پوسٹ کرے اور اس حال میں کہ اللہ ایسا بھائی نہ ہو, ہو بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا ڈائریکٹ اللہ کا سوال بندے سے ہوگا بندے کو جواب دینا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ پریشان ہو کر جب اسے پوچھا جا رہا ہوگا اپنے دائیں دیکھے گا یار یعنی اپنے دائیں دیکھے, دیکھے گا تو اپنے امان کے سواؤ کوئی چیز اس کے گناہ اس کی معافیا اور اس کی یہ صرف اس کا من نظر آئے گا پھر اپنے بائیں دیکھے گا بائیں بھی اسے اپنی عمل کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور جب سامنے نظر آئے گا سامنے جہنم رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستخ انار والوں وش پہ سمرا ستق انار والوں وش لہذا لوگوں اس دن جس دن عمل کے سوا کوئی چیز بچانے والا ون وچ بچانے والی نہیں تو اس دنیا میں تیاری کر لو جہنم سے بچنے کی اور جہنم کی آگ سے بچو مارو اگر آدھا خجور سرپا کر کے ہی صحیح آدھے خجور کا سدپا دے کر ہی صحیح نارے جہنم سے بچاؤ پھر آپ نے فرمایا تھا علم یا جت اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے آدھا خجور بھی مؤثر نہیں کوئی اتنا غریب ہے اتنا مسلس ہے اتنا کنگال ہے غریبوں کو دینے کے لیے آدھا کھجور بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کبھی کلیما جن تیبہ نارے جانم سے بچو اپنی زبان سے نکلنے والی اچھی گفتگو کے ذریعے اپنی زبان سے نکلنے والے اچھے جملے کے ذریعے کیا مطلب زبان سے نکلنے والا جملہ ہماری زبان سے جو باتیں نکلا کرتی ہیں کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دینا کسی کو ہماری زبان سے جو اچھا مشورہ دیا جاتا ہے یہ نار جہنم سے بچائے گا ہمیں کوئی پریشان حال ہے کسی پریشان حال کی تسلی کے جو جملے اپنی زبان سے بول دیں یہ جو جملے ہمیں نار جہنم سے بچائیں گے کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے ٹوٹے دل کو اپنی نرم گفتگو سے جوڑ دیں یہ زبان سے نکلا ہوا اللہ ہمیں نارے جہنم سے بچائے گا آپ نے فرمایا سچ کمار والو بھی سے پریشان نارے سے بچو اگر خجور سے آدھا کھجور سے رکھا کر کے صحیح تو علم اور اگر کھجور نہ ملے تبھی کلیمت ان اچھی گفتگو کے ذریعے بھائیوں زندگی امتحان ہے دنیا آزمائش ہے اور یہ ایسا امتحان ہے کہ کل روز محشر ہونے والے سارے سوالات سارا پرشن اللہ تعالیٰ نے آف کر دیا ہے ہمیں اور آپ کو بس ان سوالات کی روشنی میں جو سوالات کے قبر میں ہونے والے اور جو سوالات کے روز محشر ہونے والے ہیں ان سوالات کی روشنی میں ہمیں تیاری کرنی ہے ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن ہماری زندگی کا گزرتا گزرتا ہوا ہر لمحہ ہم اپنی موت سے قریب رہے اور ماں ہم سے قریب ہو رہی ہے علی بن ابی طارف رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ حافظ حضرت کلانی رحیم اللہ نے نقل کیا ہے وہ کہا کر دے کے کہا کرتے تھے دنیا مجھ بیا ار صحا کی دنیا مجھ بیا وہ کل ہونا بنو رکھو نو تکونو علیہ اللہ بنائے کہا کرتے تھے لوگوں دنیا پی پھیر کر جا رہی ہے دنیا پی پھیر کر جا رہی ہے آخرت, و آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے ولی کل من مَنَونَ اور دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں ہر ایک کے عاشق ہیں ہر ایک کے محبت کرنے والے ہیں تو من ہو منا کون اپنا دنیا تم دنیا کے چاہنے والے مجمو بلکہ آخرت کے چاہنے والے بنو آخرت سے محبت کرنے والے بنو بھائیو, ہم اپنی زندگی میں ہماری زندگیوں میں اللہ خبار بتانا ہماری تندی کے لیے ہمارے سدھارنے کے لیے ہمیں سماننے کے لیے اللہ سانا ایسے کتنے واقعات ہمیں دکھاتا ہے کتنی آزمائشوں سے ہم گزرتے ہیں کتنے امتحانات سے ہم گزرتے ہیں جہاں ہمیں آخرت یاد آتی ہے اور یاد آنی چاہیے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں قرآن کہتا ہے اللہ یارونا اللہ مرتنو مرل سم ملا یسولا ہم یس کرو کہ یہ انسان اور و فکر نہیں کرتے کیا انسان سوچا نہیں کرتے کہ وہ انسان نہیں دیکھتے کہ ہم ہر سال ایک یا دو مرتبے ہونے آزماتے ہیں ہر سال ہم انہیں ایک یا دو مرتبے ہم انہیں آزماتے ہیں اس کے باوجود وہ سمجھتے نہیں خود کو سدھارتے نہیں توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہم اپنی زندگیوں کا محاصرہ کریں یا آزمائش ہمیں نظر آئے گی زندگی کے ہر سال گھر میں کسی حادثے کی شکل میں یا ہمارے کسی مرض اور بیماری کی شکل میں یا تجارت میں نقصان کی شکل میں یا زندگی کے کسی ٹینشن اور آفت کی شکل میں ایسے کتنے امتحانات سے ہم نہیں گزرتے جہاں ہمیں دنیا کی پیسواتی معلوم ہونی چاہیے اور جہاں ہمیں آخرت یاد آنی چاہیے لیکن قصلت کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہزار امتحانات گزرتے ہیں ہزار آزمائشوں سے گزرتے ہیں پر قوب غفلت سے ہم بے بار نہیں ہوتے قرآن پوچھتا ہے اللہ کو مچھر تر تم المقابل ہے انسانوں تمہیں لالچ میں ہرس و ہوش نے اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے تمہیں آخرت سے غفلت میں رکھا ہے حتیٰ تمہاری غفلت کی آنکھیں کھڑتی ہیں تو کب کھڑتی ہیں قبرستان جانے کے بعد موت کا سامنا کرنے کے بعد تم غفلت کی غفلت کی نیند سے بیدار ہوتے ہو لیکن یاد رکھو کہ یہ بیداری ایسی بیداری ہے جو تمہیں فائدہ نہ دے گی بیداری وہ بیداری فائدہ دے گی جو صحت رہتے ہوئے تندرستی رہتے ہوئے ہوش و حواس رہتے ہوئے ہم خود کو سمال لے، سنان لیں لیں یہ بیداری ہی ہمیں فائدہ دے گی بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ بہت جلانے جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان دکھا رہا ہے رمضان کا یہ مہینہ اور رمضان کی اس مہینے کا استعمال اسی جذبہ محافل نفش کریں اپنے آپ کی اصلاح کا جذبہ لے کر کریں کہ آنے والا رمضان کا یہ مہینہ ہماری زندگیوں کا انقلابی مہینہ ثابت ہوگا ہم خود کو نیک بنائیں گے صالح بنائیں گے متقی بنائیں گے ہمارے اندر دینی لایت سے جو کمزوریاں ہیں ہم ان کمزوریوں سے خود کو پاک کریں گے اور اللہ سے جڑنے کی اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے اس حوصلے کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں نیک نیتی کے ساتھ بلند آزائم کے ساتھ رمضان کا انتظار کریں اس لیے کہ جیسی نیت ہوتی ہے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بندے کے شامل حال ہوتی ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو سننے والوں کو ہم تمام مرد اور راتوں کے خواتینوں عمر کے تمام ہی مراحل سے گزرنے والے بچے بوڑھے نوجوان سب کو اللہ اس اسرو آنے والے روز آخرت کی حق کو تیاری کرنے کی توحفی خدا فرمائے ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہم سب کو رمضان تک پہنچائیں اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفی فرمائے گزشتہ جمعری نے جیسے میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا اور آج کی جمعری میں ایک مسجد کے سلسلے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اور تقریباً ان دنوں الحمدللہ ہر جمع کسی نہ کسی مسجد کے سلسلے میں آپ سے درخواست کی جاتی ہے واللہ آپ اس کو بوجھنا سمجھنا بلکہ یہ سمجھو کہ آپ کی اور ہمارے آخرت بنانے کا ذریعہ ہے اللہ کا شکر ہے مساجد کا پھیلنا مساجد کا آباد ہونا اور مساجد کی توسیع ہونا یہ لوگوں کے دین کی طرف اور و سنت اور مسلک کے لذیذ کی فیل دعوت کی سب سے بڑی دلیل ہے آج آپ کی خدمت میں رانی بنور بن جو کہ کرناٹک کا مشہور شہر ہے وہاں کے آباد جماعت حاضر ہوئے ہیں اور مسجد کی توسیع کا مسئلہ ہے مسجد بہت چھوٹی ہے اور وہاں الحمدللہ جماعت کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے مسجد کی توسیع کے سلسلے میں وہ آپ سے تعاون لینے کے لیے وہاں کے آباد جماعت آپ آب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ قائل کرتے ہوئے جائیں رب العالمین آپ کے ہمارے انساء کو قبول فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظيم و نفعنا و بما فیه من الآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواب کریم ملکم بر رسول رحیم رب الحلیم